السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے السلام علیکم کیا میری آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن ہم نے پانچ قسمیں پوری تھی. غرقا وَالنَّاشِطَاتِ نشطا والسابحات سبحا فَالسَّابِقَاتِ سبقا فالمدبرات ام جی ایک ہے قسم ایک ہے جواب قسم جیسے انسان کہتا ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم تو یہ قسم ہے ایک ہے جواب قسم جواب قسم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ جو میں کھانا نہیں کھاؤں گا نا یہ جواب قسم ہے قسم کیا ہے اللہ کی قسم اور جواب قسم کیا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو ایک قسم ہوتا ہے ایک جواب قسم ہوتا ہے تو یہ پانچ قسمیں ہیں ورنہ زیات غرقات بات امرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں اور جو بند کو کھولنے والے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کو کھولنے والے ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہر معاملے کا انتظام کرتے ہیں تو یہ قسمیں کیوں کھائیں جواب قسم کیا ہے اب آگے آ رہا ہے یہ جواب قسم یوم ترجف اور یعنی یہ قسم اس لیے کھائی قیامت کے دن کے لیے قیامت کا دن یوم کا معنی دن ترجب ترجب راجیفا دونوں کا ایک ہی معنی کاپنا کاپنا ہیلنا ترجب راجیپا کا مانا کیا کاپنے کا والی منس ہے نا آخر میں تای تیس تا تا کی ہے جی ماجیپا کا مانا کانپنے والی تو یوں قیامت ضرور آئے گی جس دن ہلانے والی ہلا ڈالے گی جس دن ہلانے والی ہلا ڈالے گی تت بوہا و یہ ہا ہے نا منس اور مذکر کے لیے کیا آتا ہے ہو تو پیچھے مانس کیا گزرا ہے راجیفا یہ منس ہے تو یہ ہا جو ہے نا وہ راجیفا کی طرف لوٹ رہی ہے تو تت باؤ اس راجیفا کے بعد اس راجیفا کے بعد اس کے پیچھے آئے گی تتبع باؤ کا معنی ہے پیچھے آنا تو اس उस اس, را, اس راجیفا کے پیچھے آئے گی راجیفا راجیفا کہتے ہیں رادیفا کا مانا بھی پیچھے آنے والی اور تتوہ کا مانا کیا راجیفا کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی راجیفا پیچھے آنے والی ترجمے کو سمجھنا تفصیل بات میں کروں گا یوم ترجم کو راجیفا کا مت ضرور آئے گی جس دن ہلا ہلا ڈالے گی اس کے, بعد اس کے پیچھے راجیفا پیچھے آنے والی ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا جی یعنی اے وار تم قیامت کا انکار کرتے ہو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو قیامت ضرور آئے گی تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دو الفاظ آ رہے ہیں ایک راجیفہ کا لفظ آیا را دفا کا لفظ ہے ان دو لفظوں کو آپ نے سمجھنا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا لیکن اس کی تفسیر کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے کہ راجیپا سے مراد پہلی سور جب پھونکی جائے گی وہ مراد ہے پہلی مراد ہے جس کو نب خولا پہلے بھی میں نے بتایا کہ نبخلا جب اسرافیل علیہ پہلی سور گے في من في ينظرون یہ دو سور ہیں اللہ رب العزت ایک اور جگہ پر تفصیل سے ان دو سور کو بیان کیا یوم یونفق فی السور جس دن سور پھونکا جائے گا فسائق من فی السماوات ومن فی الارض ہر چیز پناہ ہو جائے گی جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے مگر جو اللہ چاہے پھر تم منوفی خفی اقرا پھر ایک اور مراد پہلی سور جب ہر چیز ختم ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی یہ مراد ہے راجیپا سے یعنی یوم متا رجوق قیامت کے دن جب آئے گا یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس سے ہر چیز لرز اٹھے گی یہ مطلب ہے رادفا پھر اس سور کے پیچھے آئے گی ایک اور سور جس کا نام رادفا اور رادفا سے مراد کیا ہے دوسرا دوسرا سور مراد ہے نفخہ ثانیہ مراد ہے یعنی جب دوبارہ زندہ ہوں گے یہ جو پہلا نفخہ ہے نا نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ دو سور ہیں ان دو سوروں کے درمیان چالیس سال کی مدت ہے چالیس سال کی مدت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر صرف چالیس کا لفظ ہے چالیس دن مراد ہے چالیس سال مراد ہے چالیس مہینے مراد ہے یہ پورا ذکر نہیں لیکن صرف چالیس کا ذکر ہے لیکن دوسری روایات کے اندر چالیس سال کا ذکر آتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ تھی ان دو آیتوں کی تقسیف یوم ترجو کو راجفا تتپا اب آگے دیکھیے قلوب یہ جمع ہے قلب کی قلب کہتے ہیں دل کو پھر آگے آ رہا یو ما ادین یوم کا مانا دن اور ادین کا معنی ہوتا ہے جب اور واجفا کا معنی ہوتا ہے دھڑکنا دل دھڑکتا ہے نا دھڑکنا واجفا جس دن جمعے ہوں گے جس دن دل دھڑکتے ہوں گے اب سور شور پہلے دل آیا تو اب ابصار آیا ابصار سے مراد آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں خواہشیا ہوئی ہوں گی جھکنا خواہشیا کا مانا جھکنا نیچے ہونا اب سوروہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی دوبارہ ترجمہ دیکھیں یوم جس دن دل دھڑکتے ہوں گے اب سور اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا یعنی مب یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے ان کے دل دھڑکتے ہوں گے جیسے انسان کو ڈر لگتا ہے تو انسان کا دل دھڑکتا ہے انسان کا دل دھڑکتا ہے, دل دھڑکتا ہے تو خوف کی وجہ سے پھر اور زیادہ دھڑکتا ہے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کے دل اور زیادہ دھڑکتے ہوں گے اب سوہ یعنی آج جو ہاں یہ ضمیر ہے ضمیر یہ لوٹ رہی ہے دل والوں کی طرف یعنی جن کے دل دڑکتے ہوں گے انہیں کی آنکھیں بے قرار ہوں گی شرم کی وجہ سے خوف کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی یہ قیامت کے دن لوگوں کی یہ حالت ہوگی سمجھ میں آ گئی جی اب آگے دیکھیے یقولونا اس کا مانا تک کہنا کہنا پھر یقول یہ جمع आ, क्या कमाना क्या है क्या क्या कमाना क्या है इन नशक لام لام اس کا مانا ہوتا البہ البتہ یا ضرور ضرور مردہ پھیرے جائیں گے مردو دون کا معنی کیا ہے پھیرے جائیں گے ٹھیک ہے مانا میں یا اولونا یہ کون کہتے ہیں کفار منکرین قیامت کے جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں منکر لوگ کہتے ہیں دور جائیں گے فی الحال کیا ہم پہلی حالت کے اندر دوبارہ یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے سب کے okay. اب واحس جی تو یقولون وہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم لمردون البتہ پھیرے جائیں گے پیرا پہلی حالت ترجمہ یوں بنے گا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت پر لٹائے جائیں گے کیا ہم پہلی حالت پر لٹائے جائیں گے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی چور چور ہو جائیں گی ہمارا گوشت ختم ہو جائے گا زمین میں مل جائے گا ہمارا گوشت تو کیا پہلی حالت پر دوبارہ زندہ ہوں گے اعیدا کنہن خیرا یہاں پہ ہمزار کیا اعیدا عیدا کا مانا جب کنہ ہو جائیں گے ہم ہو جائیں گے عظاما ایزا کا منع ہڈیاں نہ خیرا گلی ہوئی نہ خیرا کا مانا گلی ہوئی کن ایزوامن عظاما خیرا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کا مانا کیا ہے خسارا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ واپسی یعنی دوبارہ زندہ ہونا یہ تو بڑے خسارہ، خسارے کی بات ہوگی یہ تو بڑے خسارے کی بات ہوگی یہاں <تصفح> ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے پالو تل کا ادن کر یعنی رب العزت ان کفار کے اقوال نقل فرما رہے ہیں کہ یہ کپار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ پہلی والی حالت پر لٹائے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس وقت تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے بڑے گھاٹے میں ہیں بڑے نقصان میں ہیں یہ بطور مذاق کے یہ باتیں کرتے تھے بطور استحصا کے یہ باتیں کرتے تھے تو اب آگے جو الفاظ یہ اللہ کی طرف سے اب جواب ہے ٹھیک ہے یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی تک کے سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی ترجمہ تفسیر سب کو سمجھ میں آ گئی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی کر کرا کمانا پوچھا ہے کرا کا مانا ہے پھر آنا یعنی پھر تو یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی پھر تو یہ اذن کر رہا اس وقت پھر تو یہ خسارے کی بات ہوگی بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک السلام علیکم دا لو آف مائی سن ول اسٹاپ مم ویکنگ